بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فخر لو دی ایک بار پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ آپ کے سامنے آج ہمارا لیکچر نمبر ہے بیسواں دیٹ از لیکچر نمبر ٹوئنٹیت اس لیکچر نمبر ٹوئنٹیت میں ہم اپنی گفتگو کو جو ہم نے پیچھے لیکچر نمبر انیس میں ختم کی تھی اسی سے آگے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو ایک بار چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لیکچر نمبر انیس میں ہم نے کیا کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی۔ تاکہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں تو یہ لیکچر نمبر انیس کا ایک ریکیپ لیکچر نمبر انیس میں ہم نے اپنی اگزامپل کو جاری رکھا تھا جو آبجیکٹ اوریئنٹیڈ انالیسز اینڈ ڈیزائن کے حوالے سے ہم نے ایک سسٹم کا انالیسز اور پھر اس کا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن ہم نے بنانا شروع کیا تھا یہ پوائنٹ آف سیل سسٹم تھا اس پوائنٹ آف سیل سسٹم میں ہم نے پیٹر کورڈ کی میتھڈالوجی یوز کرتے ہوئے ان کے آبجیکٹس کو ایکسٹریکٹ کیا تھا اس سسٹم میں اس کے بعد ہم نے ان کی آبجیکٹس کی آپس میں انٹریکشنس کس طریقے سے کون سے آبجیکٹس یا کون سی کلاسز آپس میں ایسوسیٹیڈ ہیں ایگریگیشنز ان کی کیا ہیں آبجیکٹس جو ہیں یا کلاسز جو ہیں وہ کیا سروسز پرووائڈ کریں گی وہ کون سی کو مینٹین کریں گی آبجیکٹس کے مختلف سٹرکچرز کیا ہیں تو اس حوالے سے ہم نے پیٹر کوڈ کی میتھڈالوجی یوز کرتے ہوئے یہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن اس سسٹم کا ہم نے بنایا تھا جو وہ پوائنٹ آف سیل سسٹم جس پہ ہم بات کر رہے تھے ایز اے کمپلیٹ ایگزامپل یہ پیٹر کوڈ کی میتھڈالوجی کیا میتھڈالوجی ہے بیسیکلی پیٹر کوڈ نے ایک بار پھر سے میں اس چیز کو دہراتا چلوں کہ بہت سارے جو اپنے ایکسپیرئنس کے بیس پہ کچھ آبجیکٹس کے پیٹرنس پیٹر کوڈ نے آئیڈینٹیفائی کیے یہ آبجیکٹ کے پیٹرن کس طریقے سے ہیں کہ یہ کس طرح کے بزنس سسٹمس میں آبجیکٹس ہوتے ہیں اور ان آبجیکٹس کی کون کون سی کیٹیگریز ہوتی ہیں اور وہ آبجیکٹس جو ہیں اپنے پاس کون سی انفارمیشن مینٹین کرتے ہیں ان آبجیکٹس کی کن دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہیں اور وہ کس طرح کی سروسز مہیا کرتے ہیں تو یہ سارٹ آف ایک ٹیمپلیٹ سا دے دیا اور جب یہ ٹیمپلیٹ آپ کے پاس مل گیا تو اس ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک آسانی سے اس میں ایک سسٹم میں آبجیکٹس ایکسریک کر سکتے ہیں اور ان کی آپس میں اس آبجیکٹ ماڈل کو ڈرائیو کر سکتے ہیں یہ پیٹر کوٹ کی میتھڈالوجی میں جو آبجیکٹس ہم مختلف سلیکٹ کرتے تھے اور جو جس طریقے سے یہ ساری آبجیکٹ ماڈل ڈیرائیو کیا تھا اس میں جو ڈفرینٹ سٹیجز تھے جو ڈفرینٹ سٹیپس تھے آل یہ بار بار میں اس چیز کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچولی یہ اسٹیپس نہیں ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ نے ایک اسٹیپ لے لیا دین یو کینٹ گو بیک اٹ از کائنڈ آف اینٹریٹو پروسیس اٹ ڈز ناٹ سے کہ کون سی چیز اپنے پہلے کرنی ہے یا کون سی بات میں کرنی ہے یہ کچھ ایک لوجیکلی جو چیز ایوالو ہو رہی ہے اسی طریقے سے ہم اس کو ایوالو کرتے جائیں گے اور یہ ہمارے سامنے آبجیکٹس بنتے جائیں گے بہرحال ہم آبجیکٹ کی سلیکشن کے بعد جو سب سے پہلی جو اسٹیج تھی یا سب سے پہلا اسٹیپس تھا اس میں ہم نے مختلف طرح کے آبجیکٹس جو مختلف کیٹیگریز جو ہیں پانچ چھ اس طرح کے آبجیکٹس ہم نے سلیکٹ کر لیے اب ان آبجیکٹس کے بعد جو ہم نے ان آبجیکٹس کی آپس میں ریلیشن شپس جو ہیں جس طریقے سے اس پیٹرن لینگویج میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح کے آبجیکٹ کس طرح کے آبجیکٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں یا ان کے مختلف سٹرکچرز بنے ہوتے ہیں انہی پیٹرنز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے وہ چار چیزیں جو پیٹر کوڈ کی میتھڈالوجی میں جو چار ویسے ہی آبجیکٹ اور انٹر ڈیزائن کے حوالے سے چاہے آپ پیٹر کوڈ کی میتھڈولوجی آپ استعمال کریں یا نہ کریں وہ جو چار چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں کسی آبجیکٹ کے حوالے سے ان چار چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ہم نے ایکسٹرکٹ کی وہ چار چیزیں کون کون سی تھیں یہ جو چار چیزیں جو ہیں ان میں سب سے پہلے ایک آبجیکٹ کی آئیڈینٹٹی ہوا یہ اس کے بعد کوئی بھی آبجیکٹ اس وقت تک ایک میننگ فل آبجیکٹ نہیں ہوتا جب تک اسے یہ نہ پتا ہو کہ وہ کس طرح کی انفارمیشن مینٹین کر رہا ہے کون سی انفارمیشن ہے جو اس آبجیکٹ کے کے ذمے لگائی دی گئی ہے اور وہ کس انفارمیشن کو مینٹین کرے گا اور اس کے اکارڈنگلی سروسز پرووائڈ کرے گا سو وٹ آئی نو دیٹ ایز دی انفارمیشن دیٹ از مینٹینڈ ود ان دیٹ آبجیکٹ تیسرا جو اس کا ایک آبجیکٹ کا ایک خاص بات ہے وٹ آئی ڈو دیٹ از کہ جو انفارمیشن میرے پاس ہے اس انفارمیشن کے اوپر میں کون کون سی فنکشنالٹی پرووائڈ کر سکتا ہوں کون سی سروسز مہیا کر سکتا ہوں جو کہ دوسرے آبجیکٹس ان سروسز کو لے کے تو اپنا کام مکمل کر سکیں اور چوتھی جو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو آئی نو کہ کون کون سے دوسرے آبجیکٹس ہیں جس کے ساتھ مجھے انٹریکٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور کون سے آبجیکٹس سے کون سی کس طرح سے سروس مجھے لینی پڑے گی تاکہ میں اپنا کام مکمل کر سکوں سو so یہ پورا ایک نیٹ ورک جو آبجیکٹ ماڈل کی صورت میں ہمارے سامنے آیا اس میں ہر آبجیکٹ کے حوالے سے ہم نے یہ چاروں چیزوں کے بارے میں ہم نے ایک انالیس کیا چاروں چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی اور اس سے یہ آہستہ آہستہ یہ سسٹم ایوالو ہوتے ہوتے ہمارا وہ آبجیکٹ ماڈل کمپلیٹ ہو گیا جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا اس آبجیکٹ ماڈل کے حوالے سے میں ذرا یہ تھوڑی سی بات یہاں پر یہ ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیٹر کورٹ کی میتھڈالوجی جو ہے یہ بزنس سسٹمز کے پوائنٹ اف ویو سے یہ ایک اچھی میتھڈالوجی ہے اس لیے اچھی میتھڈالوجی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر جو یوزر جو ہے وہ اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے آبجیکٹ میں تو اس طریقے سے وہ ایک ٹیمپلیٹ وہ مہیا کرتی ہے یہ میتھڈلوجی اور اس ٹیمپلیٹ کو آپ یوز کرتے ہوئے ایک ریزنیبل آپ سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں ایک ریزنیبل سسٹم یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھی سسٹم کی گنجائش ہو اس سسٹم میں زیادہ بہتری کی گنجائش ہو زیادہ بہتر آبجیکٹ ماڈل آپ بنا سکیں لیکن ایک ریزنیبل سسٹم جو ایک قابل قبول سسٹم ہوگا وہ اس میتھڈالوجی سے آپ ایکسٹریک کر سکتے ہیں آسانی سے ایف یو ناٹ ایکسپرٹ اگر آپ ایکسپرٹ ہیں اور آپ اس معاملے میں کس طریقے سے آبجیکٹس آپ کو خود اندازہ ہے کافی سارے آپ نے سسٹمس دیکھے ہوئے ہیں تو پھر شاید آپ کے لیے ضروری نہیں ہے اس طرح کی کوئی میتھڈالوجی آپ یوز کریں آپ اپنے ہیورسٹیکس اپنا طریقہ کار اپنا وضع کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق آبجیکٹس ڈیرائیو کر سکتے ہیں آبجیکٹ ماڈل بنا سکتے ہیں لیکن وہ جو آبجیکٹ ماڈل جب بنے تو اس میں یہ بس ذہن میں رہے کہ ہم نے جو مختلف آبجیکٹس کی جو تین چار لیکچر پہلے جو ہم نے آبجیکٹ کی خصوصیات بیان کی تھی وہ ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں وہ ہمیشہ بہت ضروری ہیں وہ خصوصیات کیا ہیں کہ ہم نے یہ جو آبجیکٹ ماڈل بنانا ہے یہ اس میں کپلنگ کم ہو اور کوہیژن زیادہ ہو اور کپلنگ اور کوہیژن کے حساب سے ہی پھر ہم نے مختلف طرح کی ہیورسٹکس کا بھی ہم نے تھوڑا سا جائزہ لیا تھا اس چیز کے بارے میں شاید کسی سٹیج پہ آگے چل کے پھر میں دوبارہ بات کر سکوں یہ آبجیکٹ ماڈل جو ہم نے پچھلی بار ڈیرائیو کیا تھا یا جب بھی آپ کوئی آبجیکٹ ماڈل کسی بھی طریقے سے چاہے وہ ایبٹ کی میتھڈلوجی ہو یا آپ نے کوئی اور اپنا طریقہ کار وضع کر لیا ہے خود کوئی ہیورسٹکس ڈیولپ کر لیے ہیں جب بھی آپ آبجیکٹ ماڈل بنائیں گے تو یہ جو ایک پکچر نظر آئے گی جس میں مختلف کلاسز ان کی آپس میں ریلیشن شپ ایسوسیشن ایگریگیشن انہیریٹینس کمپوزیشن یہ سارے اس میں کارڈینلٹی کے حوالے سے بھی وہ ساری چیزیں آپ آبجیکٹ ماڈل میں آپ شو کریں گے یہ آبجیکٹ ماڈل جو ہے یہ ایک سسٹم کی اسٹیٹک پکچر پرووائڈ کرتا ہے اسٹیٹک پکچر کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس میں یہ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سسٹم میں کون کون سی کلاسز ہیں اور ان کلاسز کے آبجیکٹس جو ہیں وہ آپس میں کس طریقے سے ریلیٹیڈ ہو سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آبجیکٹ جو ہے وہ دوسری کلاس کے اسی طریقے سے کسی آبجیکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہو اگر ایک کلاس اے ہے اور اس کی ایسوسیشن ہے یا وہ ایگریگیٹ کر رہی ہے کلاس بی کو اور کلاس سی کے ساتھ وہ ایسوسیٹیڈ ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے آبجیکٹ جو سی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ سارے کے سارے آبجیکٹ بی کے بھی سارے انسٹنسز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے یا مختلف انسٹنسز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے تو ان چیزوں کو بیسیکلی ایک آبجیکٹ ماڈل کے حوالے سے آپ کو صرف یہ کو نظر آئے گا کہ یہ یہ یہ اس میں دس پچاس سو پانچ سو جتنی بھی کلاسز ہیں وہ اس سسٹم میں یہ والی کلاسز ہیں اور ان کلاسز کے درمیان میں ریلیشن شپ کیا ہے یہ اس سے زیادہ اور کوئی چیز آپ کو بتا نہیں رہی یہ آبجیکٹ ماڈل جو ہے یہ تقریباً اسی طرح کا یہ ماڈل ہے جس طرح کا اگر آپ ڈیٹا بیس سسٹم میں ایک اینٹی ریلیشن شپ ڈایاگرام بنائیں گے تو وہ انٹی ریلیشن شپ کیا ڈائگرام ہے جس میں آپ اینٹیز اور ان کے درمیان میں ریلیشن شپس کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر بھی آبجیکٹس اور ان کے درمیان میں ریلیشن شپ کلاسز اور ان کے درمیان میں ریلیشن شپ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں صرف ایک ڈائنمک اس کا ایک سٹیٹک ویو آپ دے رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ڈائنمک ویو نہیں ہے یہ نہیں پتا لگ رہا کہ یہ سسٹم کام کیسے کر رہا ہے اس پکچر کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو سسٹم میں ڈائنامک ویو دینے کی بھی ضرورت ہوگی یہ ڈائنامک ویو کیا چیز ہے یہ ڈائنیمک ویو یہ چیز ہے کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے مثلاً آپ کے پاس کوئی یوز کیس ہے تو اب آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ کون سا یوز کیس کس آبجیکٹ کو یوز کر رہا ہے اور کس طریقے سے وہ کیس وہ جو سنیرو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس چیز کو مکمل کرنے کے لیے اس چیز کو پرزینٹ کرنے کے لیے جس ماڈل کا ہم ذکر کرتے ہیں اسے ہم انٹریکشن ڈایاگرامس کہتے ہیں یہ انٹریکشن ڈایا کیا چیزیں انٹریکشن ڈایا یہ آبجیکٹ ماڈل جو سٹیٹک ماڈل تھا اس کا ڈائنیمک بیہیویئر ڈسکرائب کرنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں یہ ڈائنامک بیہیویر کیا چیز ہے یہ ڈائنامک بہیویئر جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ جب آپ کے مختلف آبجیکٹس ہوتے ہیں کوئی آپ نے یوز کیس آپ نے چلانا ہے آپ نے ایک فنکشنلٹی اچیف کرنی ہے تو یہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یوز کیس میں وہ ایکٹر نے جب ایکشن لیا تو اس سے جو کون سا آبجیکٹ کس آبجیکٹ کو میسج بھیج کے کس طریقے سے اپنی فنکشنلٹی یا پورے کام کو اچیو کرے گا جو آؤٹ پٹ جو جنریٹ کرنی ہے وہ کیسے جنریٹ ہوگی تو آئیے چلتے ہیں ان انٹریکشن ڈائیگرامز کو ذرا وضاحت سے سمجھنے کے لیے اس سلائٹ کا مطالعہ کرتے ہیں یہ جو انٹریکشن ڈائیگرامز ہیں ان کا مقصد جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا یہ تین چار مقاصد آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے یہ پہلا مقصد اس کا کیا ہے کہ بیسکلی وٹ وی وانٹ ٹو ڈو از وی وانٹ ٹو ماڈل انٹریکشن بٹوین آبجیکٹس دوسری جس وجہ سے یہ انٹریکشن ڈائگرام استعمال ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں ٹو اسٹ انڈرسٹینڈنگ ہاؤ اے یوز کس ایکچولی ورکس اچھا ایک انٹریکشن ڈائگرامس کا ایک اور بڑا امپارٹینٹ رول ہوتا ہے اور وہ رول یہ ہوتا ہے جسٹ ٹو ویریفائی دیٹ اے یوز کے ڈسکرپشن کین بی سپورٹڈ بائی دی ایگزٹنگ کلاسز اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے آبجیکٹ ماڈل بنا لیا تو اس کے بعد اگر آپ یہ سنیرو ڈائیگرامس کو انٹریکشن ڈائگرامس کے ذریعے آپ ویریفائی نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو پتہ لگے کہ بیچ میں کوئی آبجیکٹ یا کوئی کلاس مسنگ تھی جس نے کوئی کام کرنا تھا جس کی وجہ سے اب وہ کام کرنا ممکن نہیں ہے میں اس چیز کی وضاحت ایک ایگزامپل کی ذریعے آگے چل کے ڈیٹیل میں بھی کروں گا تو یہ اس طریقے سے یہ جو ہیں انٹریکشن ڈایاگرامس یہ یوز کیسز کو ویریفائی کرنے کے کام آتی ہیں اور اگر کوئی مسنگ کلاسز یا ان کلاسز کے درمیان میں کوئی مسنگ لنک جو آپ پہلے اسٹیبلش کرنا بھول گئے ہوں یا آپ کی نظر سے چوک گیا ہو تو اس کو بھی اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے چوتھا جو اس کا مقصد ہوتا ہے انٹریکشن ڈائگرام کا یہ ہے کہ یو کین آئیڈینٹیفائی رسپانسبلٹیز اینڈ آپریشنس اینڈ اسائن دیم ٹو کلاسیز یہ وہی بات ہے کہ جو ہم سروسز کا اور رسپانسبلٹیز کی جو پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ کون سا آبجیکٹ یا کون سی کلاس کس طرح کی سروسز پرووائڈ کرے گی تو یہ انٹریکشن ڈایاگرام میں اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے وہاں پر کوئی لوپ ہول رہ جائے تو وہ بھی سامنے آ جاتا ہے اور اس طریقے سے آپ اس وقت جب آپ انٹریکشن ڈایاگرام بنا رہے ہوں تو ان رسپانسبلٹیز یا ان آپریشنس کو وہاں پر آئیڈینٹیفائی کر کے آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یہ جو انٹریکشن ڈائگریس ہیں again, ان کی ہسٹری کافی پرانی ہے مختلف پرانیس میں مختلف ٹیکنیکس میں ہر ایک نے مختلف طریقے سے آبجیکٹس کی انٹریکشن کی بات کی تھی پرانے زمانے میں جو پچھلے آٹھ دس سالوں سے مختلف میٹرولوجیز لوگ یوز کرتے آئے تھے لیکن اب جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آج کل جو فیکٹو سٹینڈرڈ ہے وہ ہے یو ایم ایل دیٹ از یونیفائیڈ ماڈلنگ لینگویج تو اس یونیفائیڈ ماڈلنگ لینگویج میں ہم انٹریکشن ڈائگرامس کی ذرا ڈیٹیل میں اور اسٹڈی کریں گے یو ایم ایل میں انٹریکشن ڈایاگرامس دو طریقے سے بنائی جاتی ہیں اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں ہم ان کو آگے چل کے ذرا ڈیٹیل میں اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے دونوں کو ایک ہوتی ہے ٹائم بیسڈ جس میں آپ ٹائمنگ کے سیکونس کے حساب سے آپ مختلف آبجیکٹس کو دکھا رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے وہ انٹریک کر رہے ہیں ان کی آپس میں ٹائم کے حساب سے ریلیشن شپ کیا ہے اس طرح کے ڈائگریام کو سیکوینس ڈائگرام کہتے ہیں اور دوسری جو ہے آبجیکٹس کی ایک جس طریقے سے آپ فلو چارٹ کہہ لیں یا اس طرح کی کچھ تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن نظر آئے گی ان میں ان کو کلیبریشن ڈایا کہتے ہیں تو یہ ایکچولی یہ جو کولیبریشن ڈائگریس ہیں دیز آر نوٹ ریئلی فلو چارٹس بٹ لیکن اس سے ملتی جلتی کچھ چیز ہے جب یہ سامنے آئے گی تو اس وقت میں زیادہ ڈیٹیل میں اس پہ بات کروں گا اس وقت شاید یہ ابسٹریکٹ مانو میں یہ بات سمجھانا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو تو یہ دو طریقے سے ہیں سیکونس ڈایا اور کولیبریشن ڈایاگرامس یہ انٹریکشن ڈایاگرامس کی جو دو قسمیں ہم نے بات کی سیکوینس ڈایا اور کولیبریشن ڈایاگرام تو آئیے چلتے ہیں ذرا سیکوینس ڈایا پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سیکوینس ڈائگرامس کون سی ڈائگرامس ہیں سیکوینس ڈائگرامس وہ والی ہیں جس میں یہ ٹائمنگ کے حساب سے یہ انٹریکشن کی ریلیشن شپ اور انٹریکشن کا پورا کیا جاتا ہے وتھ ٹائمنگ کہ پہلے کیا اسٹیپ ہوا پھر کون سا اسٹیپ ہوا پھر کون سا اسٹپ ہوا فور so so آئیے چلتے ہیں اسے سلائڈ کی مدد سے ذرا ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو سیکونس ڈائیگرامز ہوتی ہیں یہ جس طریقے سے میں نے پہلے کہا یہ کیا دکھاتی ہیں دے شو آبجیکٹ سیکونس یہ بھی اگزامپل جب میں سامنے دوں گا فگر آپ کو دکھاؤں گا یہ ساتھ ہی سلائیڈ پہ اگلی پہ تو یہ زیادہ کلیئرلی آپ کو واضح ہو کے نظر آئے گی کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں تو بیسیکلی سیکونس ڈائیگرام کا فوکس کیا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی ہم آگے چل کے ڈیٹیل گے پہلی چیز ہے ہے اور دوسرا ہے these types تو ایکسچینج ٹو کیری آؤٹنالٹی یہ ہمارا ڈائیگرام کا مقصد ہے یہ یہ چل کے ہیں اس پہ آپ کو دو باکز اوپر نظر آ رہے ہوں گے کچھ ایک ڈاٹڈ لائن ہے اور بیچ میں دونوں ڈاٹڈ لائن کے درمیان میں ایک ایرو ہے یہ ایک ایگزیمپل ہے ایکچولی یہ صرف ایک نوٹیشن اس وقت پریزنٹ کی جا رہی ہے سنری ڈائگرامس کی یہ اوپر جو باکس ہے یہ آبجیکٹ اور کلاس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو ہمارے پاس یہ دو باکسز ہیں پہلا کوس مینیجر اور پروفیسر اور دوسرا میتھ ون ون سیکشن کورس آفرنگ ان کی یہ کیا سیمینٹکس کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ ابھی آگے چل کے میں زیادہ ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کروں گا یہ جو دونوں آبجیکٹس جو ابھی جن کا ذکر کیا ہے ان کے نیچے جو یہ ڈاٹڈ لائنس چل رہی ہیں ان لائنس کو لائف لائن کہا جاتا ہے یہ اس کے بارے میں بھی بات کروں گا یہ جو ایک لائف لائن سے یہ جو ایک طرف ڈاٹڈ لائن جو پروفیسر کے نیچے ڈاٹڈ لائن ہے اس سے جو کورس آفرنگ کے نیچے جو ڈاٹڈ لائن ہے اس تک ایک جو ایرو چل رہا ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہے ایڈ پروفیسر یہ ایک میسج ہے جو آبجیکٹ جو لیفٹ سائیڈ پہ جو آبجیکٹ ہے یہ اس رائٹ سائیڈ والے آبجیکٹ کو بھیج رہا ہے اور اس میسج کے نتیجے میں یہ کوئی ایکشن لے گا جو رائٹ سائیڈ والا آبجیکٹ ہے یہ اس کو ایک ذرا ڈیٹیلڈ ایگزیمپل کے ذریعے دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو ذرا اور اس میں جو انفارمیشن جو سینریو ڈائیگرامز میں یا سیکوینس ڈائیگرامز میں جو رکھی جاتی ہے وہ کون سی ہے تو یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے اب جو آ رہی ہے اس میں آپ کے پاس تین آبجیکٹس ہیں ایک تو وہ لائبریری ممبر کا ہے دوسرا بک کا ہے اور تیسرا بک کاپی کا ہے اور تینوں کے نیچے Line ایک چل رہی ہے اور کے اوپر کچھ میسجز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کیا کیا چیزیں اس میں ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ سیکوینس ڈایا کے حوالے سے جو میں نے پہلے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ سیکوینس ڈایا جو ہے یہ ٹائم based انٹریکشن ڈایا ہے یہ شو کر رہی ہے کہ کون سے ٹائم پہ کس آرڈر میں کون سے آپریشن ہو رہے ہیں کون سے میسجز ایک آبجیکٹ سے دوسرے آبجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک ٹائمنگ کی ریلیشن شپ ہے تو یہ جو وائی ایکسس جو ہے جو آپ کی لائف لائن اور اس سے اس کے ہوریزونٹل اس پہ جو چیز چل رہی ہے لائف لائن کے یہ بیسیکلی یہ اگر آپ اس کو وائی ایکسس کہہ لیں یہ آپ کا ٹائم ہوتا ہے تو ٹائم اوپر سے نیچے چل رہا ہے اوپر کم ٹائم ہے اور نیچے زیادہ ٹائم ہے تو آبجیکٹس اوپر سے شروع ہو کے نیچے تک یہ ایک اس کی ٹائم میں اس کی پروگرس شو کی جا رہی ہے اور جو ایکس ایکسس جو ہے جو ایک یہ پیپر پہ جو آپ کو ہارزونٹل لائن جو نظر آ رہی ہے یہ آپ کے آبجیکٹس ہیں تو آپ جتنے بھی کسی ایک نیریو میں جو مختلف آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے باکسز میں ظاہر کر دیتے ہیں اور ان کے نیچے ان کی لائف لائنز دکھا دی جاتی ہیں یہ لائف لائن کیا چیز ہے اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کروں گا یہ بیسیکلی یہ چیز شو کر رہی ہے کہ آبجیکٹ کس وقت سے کس وقت تک پریزنٹ ہے اپنے سسٹم میں اور اس کی کیا کانسیکوینسز ہیں ذرا تھوڑا سا جب ہم آگے جائیں گے تو اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیونکہ بعض کا جب آبجیکٹ کریئٹس اینڈ ڈسٹروائے ہوتے ہیں تو اس کا لائف لائن پہ کس طریقے سے اثر پڑتا ہے ہم اس کانٹیکس میں بھی اس چیز کو دیکھیں گے تو میں یہ کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو ایکس ایکسز ہے اس پہ آپ کے آبجیکٹس ہیں اور وائی ایکسز پہ آپ کی لائف لائن چل رہی ہے یہ جو ایروز سے ہے یہ میسجز ہیں جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ جو باکسز ہیں ان کو کہتے ہیں ایکٹیویشن باکسز یہ جو لائف لائن کے اوپر جو, جو چھوٹے باکسز ہیں یہ ایکٹیویشن باکسز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سینریو میں یہ آبجیکٹ اس وقت ایکٹیو ہوا اور اس وقت اس نے کوئی رول پلے کرنا شروع کیا آل آبجیکٹ اگر وہ لائف لائن اوپر سے چل رہی ہے تو آبجیکٹ واز پر سسٹم لیکن اس سینریو میں وہ کس وقت آیا یہ اس کے ایکٹیویشن باکس سے ظاہر ہوگا اور کس وقت تک وہ سینریو میں رہا جہاں پر وہ آپ کا ایکٹیویشن باکس ختم ہو جاتا ہے تو جو لیفٹ پہ جو آپ کا جو پہلا جو آبجیکٹ جو ہے اس کا ایکٹیویشن باکس یہ ذرا لمبا ہوتا ہے اور جو اگلے چلتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا چھوٹا ہوگا میں اس کی وضاحت آگے چل کے کروں گا کہ ایسا کیوں ہے اچھا ایک اس میں میسیج میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا پہلا ہی جو میسج او کے بورو جو کا جو میسج ہے یہ ایک لوپ بنا کے اسی پہ واپس آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ جو ہے یہ اپنا ہی ایک فنکشن کال کر رہا ہے تو یہ جب اپنا ایک فنکشن کال کر رہا ہے تو اس کے جواب میں وہ اس کو ریزلٹ دے گا اور وہ اس کے جو ریزلٹ اوکے okay کا ویریبل ڈکلیئر کیا تھا یہ اس میں چلا جائے گا اگلا جو میسج یہ جو ہے یہ بک کو جو میسج بھیجا جا رہا ہے اس میں یہ جو اوکے okay جو ہے یہ بریکٹ میں لکھا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بریکٹ میں یا جب ہم سیکوینس ڈائیگرام میں کوئی چیز لکھتے ہیں تو یہ کنڈیشن کو ظاہر کرتا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کنڈیشن اس فلفلڈ دیٹ یہ اوکے okay کا جواب یس yes میں آیا تھا یا ٹرو تھا تو پھر یہ میسج آگے بھیجا جائے گا تو یہ ایک طرح سے ایف کنڈیشن ہے تو وہ جو بورو کا میسج جو ہے وہ بک کو گیا اور بک نے آگے ایکشن لینا ہے وہ اس نے اگلا میسج سیٹ ٹیکن جو ہے وہ بک کاپی کو میسج بھیج دیا اور وہاں پر جو بھی اس کے ساتھ اس نے انٹریکشن کرنی ہے جو بھی اس نے ایکشن لینا ہے جو بھی انفارمیشن سیو کرنی ہے وہ خود ہی کرے گا سو so بیسیکلی یہ ایک طریقے سے آپ کا اس یوز کیس کا ایلگردم بھی اس کے بیچ میں ڈسکرائب ہو رہا ہے کہ اس یوز کیس کو فل فل کرنے کے لیے کون سا آبجیکٹ کس ٹائم پہ کس سیکونس میں آبجیکٹ کو کون سا میسج بھیجے گا اور اس میسج کے جواب میں کیسے یہ آگے کام آگے چلے گا یہ سیکوینس ڈائیگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بیسیکلی دو اس کے کمپونیٹ ہیں تو ان دو کمپونیٹس کو ذرا ایک بار پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے دو کمپونیٹس ہیں یہ دو کمپونیٹس جو ہیں ہم نے ذکر کیا تھا آبجیکٹس اور میسجز تو بیسیکلی سیکوینس ڈائیگرام جو ہے یہ ان دو پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے کون سے آبجیکٹس ہیں اور ان کے درمیان میں کس طریقے سے ایکسچینج ہو رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں یہ میں نے پہلے جب کا ذکر کیا تھا تو میں نے آبجیکٹس کے بارے میں اور زیادہ میں بات نہیں کی تھی اب ذرا اس سیمینٹیک کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ذرا ایک بار تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے تو سب سے پہلے چلتے ہیں ذرا آبجیکٹ کی طرف کہ کیا ہے یہ جو آبجیکٹس جو ہیں یہ ابھی میں آپ کو سلائڈ کے ذریعے تھوڑا سا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آبجیکٹ کیسے بتایا جاتا ہے کس طرح بتایا جاتا ہے کہ آبجیکٹ کا کون سا انسٹنس ہے کلاس کے بارے میں کیسے انفارمیشن دی جاتی ہے اور یہ آبجیکٹ جو اس سارے سلسلے میں جو کچھ کام ہو رہے ہیں وہ کون کون سی ہیں تو آئیے چلتے ہیں سلائڈ پہ ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں اور اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سو so, سب سے پہلے تو یہ باکس میں اس پرٹیکولر کیس میں لکھا ہوا ہے مائی برتھ ڈے تو یہ اس کا سینٹیکس ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے سینٹیکس کیا ہے یہ سینٹیکس کچھ اس طریقے سے اس کا لکھا جا سکتا ہے انسٹنس نیم کولن کلاس نیم تو پہلا جو ہے یہ آبجیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اور کولن کے بعد جو ہم بات کر رہے وہ کلاس کی بات کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم یہ بتا رہے ہیں کون سا آبجیکٹ یہ اس آبجیکٹ کا نام کیا ہے اور یہ کون سی کلاس سے بلونگ کرتا ہے یہ جو ایک چیز ذرا اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں پر نام جو ہیں کلاسز کے یہ وہی والے ہونے چاہیے جو ہم نے آبجیکٹ ماڈل میں یا کلاس ڈائیگرام میں جو نام رکھے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو اگر آپ کے نام میں ڈسکرپنسی ہے تو بعض مشکل پیش آ سکتی ہے آئیڈیفائی کرنے میں کہ کون سے کلاس کے آبجیکٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ ضروری چیز ہے اس سے کافی ساری چیزیں کافی ویریفیکیشن آٹومیٹ بھی کی جا سکتی ہے بہت ساری چیزیں بہت سارے ٹولس کیس ٹولز ایسے ہیں جو سیکوینس ڈائیگرامز اور آبجیکٹ ماڈلس کو سامنے رکھتے ہوئے دے کین جنریٹ رپورٹ اینڈ یو کہ اس میں کیا کمی رہ گئی ہے مثلا اگر سیکوینس ڈایا کیا یہ آبجیکٹ ماڈل میں جو کچھ انفارمیشن دکھائی گئی ہے اس کو پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو اگر آپ ناموں کے درمیان میں اس پہ توجہ نہیں دیں گے ذرا تھوڑی سی ڈسکرپنسی ہوگی اگزیکٹلی exactly وہی نام یوز نہیں کریں گے تو یہاں پر آپ اس میں کچھ خامی ہو سکتی ہے آپ کو غلط رپورٹ آپ کو جنریٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ انسٹنس کا ذکر کب کیا جائے کلاس کا ذکر تو آپ نے بہرحال کرنا ہی ہے Instance کا ذکر کب کیا جائے is کہ اس کو آپ ذکر کریں یا نہ کریں تو یو شوڈ انکلوڈر میسج میں جب کسی پرٹیکولر آبجیکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو اس وقت آبجیکٹ انسٹنس کا ذکر کرنا چاہیے یا اگر ایک ہی طرح کے بہت سارے آبجیکٹس اس میں, میں موجود ہیں تو اس میں اگر کسی پرٹیکولر آبجیکٹ کا آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر کرنا چاہیے ادروائز صرف کلاس کا ذکر کر دینا کافی ہے اور جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی تھی یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے یہ لائف لائن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور لائف لائن کیا چیز ہے یہ آبجیکٹ کی لائف ڈیورنگ دی انٹریکشن ہے یہ بتا رہی ہے کہ انٹریکشن میں یہ آبجیکٹ کس وقت سے سسٹم میں ہے اگر انٹریکشن کے حوالے سے دیکھے انٹریکشن کے کانٹیکس میں کیا یہ آبجیکٹ انٹریکشن شروع ہونے سے پہلے سے سسٹم میں ہے کیا یہ آبجیکٹ انٹریکشن ہونے کے وقت کریٹ ہوا کیا یہ آبجیکٹ انٹریکشن ختم ہونے کے بعد بھی سسٹم میں رہے گا کیا یہ آبجیکٹ انٹر ایکشن جو ہے اس کے دوران میں یہ ڈسٹرو ہو گیا ہے. ان سب چیزوں کو اس لائف لائن سے ظاہر کیا جائے گا اور ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں اس ڈائیگرام کو ذرا دیکھیں گے یہ کیسے اس انفارمیشن کو بتایا جا سکتا ہے یا کیسے انفارمیشن کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ یعنی کہ یہ بڑا سمپل سا ایک باکس اور اس کے نیچے ڈاٹڈ لائن جو ہے یہ آبجیکٹ آبجیکٹ کی کلاس اور اس کی لائف لائن کو ظاہر کرنے کے لیے پورے اس ٹائم کے حساب سے یہ استعمال ہو سکتی ہے دوسرا جو ہم نے ذکر کیا تھا کامپوننٹ کا سیکونس ڈائیگرام میں وہ کمپونیٹ ہے میسیجز میسیجز کیا چیزیں ہیں میسیجز وہ میسیجز ہیں وہ میتھڈ ہے جو ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کا کال کرتا ہے یا وہ انفارمیشن ہے جو ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو بھیجتا ہے یا وہ ایونٹ ہے جو ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو بھیجتا ہے جس کے نتیجے میں یہ انٹریکشن آگے بڑھتی ہے جس کے نتیجے میں یہ کام آگے بڑھتا ہے اور جو کچھ بھی آپ نے فنکشنالٹی اچیو کرنی ہوتی ہے وہ اس کے تھرو اچیو ہو جاتی ہے تو یہ میسیجز جو ہیں یہ ایکچولی وہ میتھڈز ہیں جو آپ نے مختلف آبجیکٹس میں کلاسز میں آپ لکھے گئے ہیں یہ وہ تمام سروسز ہیں جن کو ہم آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں اگر کوئی ایسی سروس ہے جو آپ کو پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کرنے سے رہ گئی ہو تو جب آپ اس طرح میسیجز جب آپ ظاہر کریں گے جب آپ سوچیں گے اس چیز کے بارے میں کہ اس نے دوسرے آبجیکٹ کا کون سا میسیج بھیجنا ہے ٹو کمپلیٹ سم تو پھر وہ سروس دوبارہ اس آبجیکٹ کا حصہ بن جائے گی اس کلاس کا حصہ بن جائے گی تو آئیے چلتے ہیں ذرا میسیجز کو بھی ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں یہ میسیجز بہت ساری مختلف قسموں کے میسیجز ہیں میں تین چار تو آلریڈی ذکر کر چکا ہوں ایک تو ویری سمپل میسیج جو دوسرا یہ ہے جس میں ہم لوپ کرتے ہیں آبجیکٹ اپنے آپ کو میسیج بھیجتا ہے پھر کریئٹ کرنے کے لیے میسیجز ڈسٹرائے کرنے کے لیے میسیجز اور اسی طریقے سے میسیجز کی ذرا دو مختلف کیس میں جن کا میں تھوڑا سا ذکر کروں گا سنکرونس میسیجز اور اے میسیجز تو آئیے چلتے ہیں سلائڈ کی مدد سے اس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں میسجز سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہوتے کیا ہیں میسجز از دی انٹریکشن بٹوین ٹو آبجیکٹس سو وین ٹو آبجیکٹس پرفارم انٹریکشن اور انٹریکٹ وہ دے انٹریکٹ تھرو دیز میسجز سو ایک آبجیکٹ جو ہے وہ دوسرے آبجیکٹ کو میسج بھیجتا ہے میسجز سینڈ فروم ون آبجیکٹ ٹو اندر ایکچولی میسیجیز جو ہیں یہ عموماً جو ہے یہ ایک سمپل فنکشن آپریشن کال یا میتھڈ کال کے ذریعے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں اینڈ اٹ کین بی این ایکچوئل میسج سینٹ تھرو سم کمیونیکیشن میکینزم ادھر اوور دا نیٹورک اور انٹرنلی اونا اے کمپیوٹر یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میسیجز جو ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کے آبجیکٹس جو ہیں وہ آپ کے سسٹم پہ ہی بیٹھے ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے آبجیکٹس جو ہیں وہ ایک ہی ایک ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ ہے کچھ اوبجیکٹس آپ کے سسٹم اے پہ ہیں کمپیوٹر اے پہ ہیں کچھ اوبجیکٹس آپ کے کمپیوٹر بی پہ ہیں تو اگر ان کے درمیان میں کمیونیکیٹ کرنا ہے تو جو بھی میکنزم جو کال ہوگا میکنزم جو بھی یوز ہوگا جو اس کو ریموٹلی تو مختلف اوبجیکٹس کے درمیان میں کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوگا وہ اس میسیج کا حصہ نہیں ہے آئی مین دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی میسج اٹ ہم نے یہاں پر انٹریکشن ڈائگرام میں صرف یہ بتانا ہے کہ یہ آبجیکٹ اے ہے یہ آبجیکٹ بی ہے اور ان کے درمیان میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے کیا وہ آبجیکٹ اے کی مشین پر پرزینٹ ہیں یا وہ مختلف جگہ پہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں یہ اس اسٹیج پہ اٹ از نان آف اوور کنسرن اچھا یہ جو میسیجز جو ہیں یہ اس کو جب ہم بات کرتے ہیں تین طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے جب ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو میسج بھیجتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آبجیکٹ ون جو ہے وہ اس کو آبجیکٹ ٹو کے بارے میں انفارمیشن ہوگی اسے پتا ہوگا کہ آبجیکٹ ٹو ہے کیونکہ جب تک آپ کسی آبجیکٹ کی آئیڈینٹٹی کے بارے میں آپ نہ جانیں جب تک آپ کو اس کی آئیڈینٹٹی کے بارے میں نہ پتا ہو آپ اس آبجیکٹ کو میسج نہیں بھیج سکتے تو یہ آئیڈینٹٹی کس طریقے سے اسٹیبلش ہوگی یہ کس طریقے سے پتا لگے گا آئیڈینٹی ہے اور آپ کے آبجیکٹ ڈایاگرام میں یہ انفارمیشن کیسے آپ کو پتا لگے گی تو یہ اس طریقے سے ہے کہ ان دو آبجیکٹس کے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے وہ ریلیشن شپ ایسوسیشن کی ہو سکتی ہے یا ایگریگیشن کی ریلیشن شپ ہو سکتی ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب آبجیکٹ 1 کو آبجیکٹ 2 کا پتا ہے اور آبجیکٹ 1 جو ہے اس اور آبجیکٹ 2 کے درمیان میں ایسوسیشن کسی طرح کا کوئی لنک موجود ہے یہ کس طریقے سے پاسبل ہے اسٹرکچرل ڈیپینڈنسی ہو سکتی ہے اسٹرکچرل ڈیپینڈنسی کا کیا مطلب ہے کہ ایگریگیشن ہے تو آبجیکٹ ون نے آبجیکٹ ٹو کو کنٹین کیا ہوا ہے یا کمپوزیشن میں اس کے اندر آیا ہوا ہے تو وہ اسے آبجیکٹ ٹو کے بارے میں پتا ہے اینڈ دین اٹ کین سینڈ اے میسج ٹو آبجیکٹ ٹو دوسرا ایسوسی ایشن میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آبجیکٹ ٹو جو ہے وہ آبجیکٹ ون کے گلوبل اسکوپ میں موجود ہو تو جب تک وہ سکوپ میں نہیں ہے گلوبل اسکوپ میں اس وقت تک یعنی کہ یا تو وہ جس انوائرمنٹ میں جس فائل میں یا جو بھی ہم گلوبل سکوپ کی جس طریقے سے ہی بات کریں گے اس میں اگر وہ آبجیکٹ پریزنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو میسج نہیں بھیج سکتے سو دیٹ آبجیکٹ مسٹ بی پرزینٹ آبجیکٹ 2 جو ہے ادر وہ اس کے درمیان میں آبجیکٹ 1 اور آبجیکٹ 2 کے درمیان میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی آبجیکٹ 2 جو ہے وہ آبجیکٹ 1 کے لوکل سکوپ میں بھی ہو سکتا ہے لوکوسکوپ کس طریقے سے ہے کہ اس کا کوئی میتھڈ آرگومینٹ کے طور پہ آپ کسی اور نے اس کو وہ انفارمیشن بھیجی ہے اس آبجیکٹ کی آئیڈینٹی بھیجی ہے جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے اس آبجیکٹ کی آئیڈینٹ है उस آئیڈینٹ کو یوز کرتے ہوئے اس آبجیکٹ کو آپ میتھڈ بھیج سکتے ہیں اور تیسرا جس کیس میں جب ہم لوگ پیک کی بات کرتے تھے آبجیکٹ ون اینڈ آبجیکٹ ٹو دے آر ایکچولی دا سم آبجیکٹ دیٹ از اگر وہ وہی آبجیکٹ ہے تو ظاہر ہے وہ آبجیکٹ اپنے آپ کو میسج بھیج سکتا ہے اور جب اپنے آپ کو میسج بھیجے گا تو وہ ایک لوپ کی صورت میں وہ جو ہم نے پہلے دیکھا تھا اس صورت میں انڈیکیٹ ہوگا یہ جو میسج جو ہے جس طریقے سے پہلے میں بھی میں ظاہر کر چکا ہوں یہ از ریپرزینٹیڈ بائی اے نیرو بٹوین دا لائف لائن آف ٹو آبجیکٹس اچھا یہ ایک چیز ذرا واضح ہونی چاہیے کہ کیونکہ ہم نے آبجیکٹس کو ایکسیکس پہ ہم نے ڈرا کیا ہے تو ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایڈجیسنٹ آبجیکٹس کے درمیان میں آپ میسجز بھیج سکیں کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسی گنجائش نہیں ہے کہ آبجیکٹ ون ہے پھر آبجیکٹ ٹو ہے آبجیکٹ تھری ہے اس کے بعد آبجیکٹ فور ہے اگر اس طریقے سے ہو اور آبجیکٹ ون نے اگر آبجیکٹ تھری سے کمیونکیٹ کرنا ہے کیونکہ ڈایا میں اس طریقے سے وہ شو ہوا ہوا ہے ون آفٹر دی ادر تو اس لیے یہ پہلے آبجیکٹ ٹو کو بھیجے گا پھر آبجیکٹ تھری کو بھیجے گا پھر آبجیکٹ فور تک جائے گا ایسی بات نہیں ہے یہ ایسے ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ کسی بھی آبجیکٹ کو میسج بھیج سکتا ہے اور وہ ایرو جو ہے اس آبجیکٹ کی لائف لائن سے دوسرے آبجیکٹ کی لائف لائن تک سیدھا چلا جائے گا تو کیونکہ ہمارے پاس اس کو تھری ڈائمینشن میں ہم اس کو نہیں کر سکتے تھے اور مشکل ہوتی کیونکہ آبجیکٹس کی یعنی کہ یہ ایک تو ہمارا ٹائم چل رہا ہے وہ ٹائم کو بھی ہم نے مینج کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے پہلے کون سا میسج کیا پھر کون سا کیا پھر کون سا میسج کیا اور دوسری طرف آبجیکٹس کو بھی دیکھنا ہے تو اس وجہ سے یہ آبجیکٹس کے جو میسیجز جو, جو ہیں یہ آبجیکٹس کے اوپر سے کراس کرنا شاید نظر گا یہ بس بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک لائف لائن سے دوسری لائف لائن تک جو ایرو ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کون سا میسج کس آبجیکٹ سے کس آبجیکٹ کی طرف جا رہا ہے اس کو ایرو کو جب آپ ظاہر کریں تو اس کے اوپر میسج کو لکھ دینا چاہیے لکھنا چاہیے کہ کون سا میسج ہے ادروائز سمپل جو ایرو جو ہے وہ کوئی چیز ایکسپلین نہیں کر پائے گا اس سے کچھ پتہ نہیں لگے گا صرف یہ پتہ لگے گا کہ ایک میسج جا رہا ہے وہ کون سا میسج ہے اس سے کیا کرنا مقصود ہے یہ ساری انفارمیشن اس میسیج میں جب تک آپ اس میسیج کا لیبل دیٹ از وہ جو سروس ہے یا وہ جو میتھڈ جو کال ہوگا وہ جب تک آپ نہیں بتائیں گے تو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہوگا تو نام کے علاوہ یو کین آلسو پاس دی آرگومنٹ اینڈ کنٹرول انفارمیشن یہ اس کے بارے میں ذرا آگے چل کے ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے کنڈیشنز اینڈ ایسٹریشنس میں بھی انکلوڈیڈ کس طریقے سے کی جاتی ہیں اس میں ذرا تھوڑی سی کمپلیکسٹی انوالو ہو جاتی ہے اور سم ٹائمز یو مے آلسو ایڈریفل ڈسکرپشن اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بعد میں آگے چل کے ڈیٹیل کریں گے جسٹ اس کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے اگر وہ ذرا تھوڑا سا ایسی چیز ہے جو آسانی سے سمجھ نہیں آ رہی اس کو سارٹ آف کامنٹ آپ کر کے اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو میسیجز جو ہیں یہ جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا ہمارے پاس مختلف طرح کے میسیجیز ہوتے ہیں جس میں ہم نے سنکرونس میسیجز اے سنکرونس میسیجز کی ہم نے بات کی یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہے اے سنکلونس میسیجز خاص طور پہ تو اس کو ذرا ڈیٹیل میں ایگزیمپل کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے ذرا ہم میسیجز کی قسمیں ذرا دیکھ لیں میسیجز کی قسمیں کون سی ہیں ہم نے بات کی تھی سنکرونس میسیجز اے سنکلونس میسیجز اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کریٹ کرنے کے میسیجز اور ڈسٹرائے کرنے کے میسیجز تو یہ جو چار میسیجز ہیں ہم مختلف جو ڈائیگرام میں ہم مختلف طرح کے ایروز سے مختلف طرح کے ایروز کے اوپر کچھ ٹیکسٹ کے ساتھ ان دونوں کو ملا کے ہم اس انفارمیشن کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں تاکہ یوزر کو دیکھنے سے فوراً پتہ لگ جائے کہ یہ کس طرح کا میسیج ہے تو آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر سے سلائیڈ پہ اور ان میسیجز کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی میسج کو ہم نے ڈسکرائب کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جو ہے, یہ ایک نارمل ایرو کے ذریعے بتایا جاتا ہے جس کا یعنی کہ ایک سمپل سا ایرو ہے it is going from one to the other یہ دوسرا جو ایرو ہے جس کا صرف ایرو والی سائٹ کا صرف ایک ایج نظر آ رہا ہے اور ایرو کا دوسرا ایج نظر نہیں آ رہا دونوں سائڈوں پہ صرف ایک طرف ہے یہ اس طرح کا اگر آپ کو لائن نظر آئے اس طرح کی آپ کو ایرو نظر آئے تو یہ اے میسج کو ظاہر کرتا ہے ابھی ایک بار پھر سے ذرا یاد رکھیے کہ یہ اور سنکرونس میسجز کیا ہیں اس کے بارے میں ہم ذرا ڈیٹیل سے دوبارہ بات کریں گے لیکن یہ صرف اس وقت میں نوٹیشن کی بات کر رہا ہوں کس طریقے سے ان میسجز کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے تیسرا جو کریٹ کا میسج ہے کریئٹ ونس اگین وہ میسج کی لائن کے اوپر یہ اس طریقے سے لیس دینسٹر اس طرح اس کے بیچ میں اگر آپ کریٹ اس کے اوپر لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کریئٹ کا میسج ہے اور یہاں پر آبجیکٹ کریئشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے ڈسٹرو کا میسج نارمل میسج کی لائن کے اوپر ڈسٹروئے کا میسج آ سکتا ہے اچھا یہ جو لائن جو ہے یہ اے سنکرونس یا سنکرونس دونوں ہو سکتی ہیں یہ یعنی کہ جو مین جو میسج جو نیچے جا رہا ہے یہ کریشن اور ڈسٹرکشن کو ہمیں دو الگ میسجز سے کیوں ظاہر کرنے کی ضرورت پڑی اس کے بارے میں ہم آگے چل کے دوبارہ بات کریں گے جس طریقے سے میں نے کہا کہ ویسے آپ جب ایرو کے اوپر ویسے ہی میسج لکھ دیں گے تو اس سے وہ میسج کا میتھڈ تو ویسے بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ کون سا میتھڈ آپ نے کال کیا یہاں پر ایکچولی کیونکہ اس آبجیکٹ کا آپ ایکسپلیسٹلی کنسٹرکٹر کال نہیں کر رہے تو کریئٹ کے کیس میں یہ کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے بیسیکلی یو آر ٹیلنگ کہ یہ کنسٹرکٹر کال ہوگا اور ڈسٹرائے کے کیس میں جو ڈسٹرکٹر جو ہے وہ کال ہوگا تو یہ بیسیکلی اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس پہ کیا ایکشن ہو رہا ہے طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ چار طرح کے ایروز جو ہیں ایکچولی تو ایروز تو دو طرح کے ہی ہیں جو بیسیکلی سنکرونس اور ایسنکرونس میسیجز کو ظاہر کرتے ہیں لیکن ان ایروز کے اوپر اگر یہ لکھ دیا جائے کہ یہ کریٹ کا ہے یا ڈسٹروائے کا ہے تو یہ اس طرح کے دو میسیجز کو ظاہر کرتے ہیں جس میں آبجیکٹ کی کریشن اور آبجیکٹ کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہو تو کون کون سے میسیجز ہم نے دیکھے چار طرح کے سنکرونس میسیجز میسیجز اور پھر create کے لیے میسیجز اور destroy کے لیے میسیجز یہ ڈسٹرائے اور کریٹ کے یہ کسی دوسرے میسیجز سے مختلف نہیں ہیں صرف اس کے اوپر یہ تھوڑا سا لکھا گیا ہے کہ کریٹ اور ڈسٹرائے کیونکہ آپ وہ کنسٹرکٹر کو ایکسپلسٹلی کال نہیں کرتے یا ڈسٹرکٹر کو ایکسپلسٹلی آپ کال نہیں کرتے آپ اس آبجیکٹ کو وہ ایکسپلسٹلی وہ میسج نہیں بھیج رہے جس سے آپ کو یہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ جی, یہ فلانا میتھڈ آپ نے اس کا کال کیا ہے تو اس وجہ سے ان دو کو الگ سے لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آئیے اب چلتے ہیں ایک بار پھر سے سلائڈ پہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنکرونس میسیجز کون سے ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں یہ جو سنکرونس میسیجز ہیں سنکرونائزیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے سنکرونس کا مطلب یہ ہے یا سنکرونائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو جو آبجیکٹس ہیں یا دو اینٹیز ہیں وہ آپس میں ایک سنکرونازڈ طریقے سے آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیپس جو ہیں اس میں دونوں پوری طریقے سے انوالوڈ ہیں یہ بیسکلی اس کی ایگزامپل جو سنکرونس میسج کی ہے اگر آپ ٹیپیکل فنکشن کال جو ہوتی ہے آپ کے سسٹم میں وہ سنکرونس میسج کی ایگزامپل ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا کیا ہے کہ ایک جب آپ نے کسی فنکشن کو کال کیا ایک آبجیکٹ نے فنکشن کو کال کیا جو کنٹرول جو ہے وہ دوسرے فنکشن کا جب اس نے میتھڈ کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کیا جو کنٹرول کا جو تھریڈ ہے تو اس وقت تک جہاں سے میسج کال کیا گیا ہو اس کی ایگزیکیوشن سسپینڈڈ رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویٹ کر رہا ہے اس کی جہاں پر جس فنکشن کو اس نے کال کیا تھا یا جو اس نے میتھڈ بھیجا تھا جو میتھڈ کال کیا تھا یا جو میسج بھیجا تھا دوسرے آبجیکٹ کو جب تک وہ دوسرا آبجیکٹ اپنا کام ختم نہ کر لے یہ اپنی جگہ پہ رکا رہے گا اس کی ایگزیکشن سسپینڈ رہے گی تو یہ سنکرونس میسج ہوتا ہے کہ جب تک وہ جو میتھڈ آپ نے کال کیا ہے جو میسج آپ نے بھیجا ہے جب تک اس کے ریزلٹس نہ آئے جب تک اس کے بارے میں جو بھی وہ کام مکمل نہ ہو جائے آپ اپنا کام آگے جاری نہیں رکھ سکتے تو یہ بیسیکلی نسٹڈ فلو آف کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے اینڈ جس طریقے سے میں نے کہا کہ دس از ٹیپیکلی امپلیمنٹڈ ایز این آپریشن کال اور method کال اس ڈائگریم میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ایک کلاس ہے A اور دوسری کلاس ہے بی اور کلاس اے سے میسج کلاس B کو بھیجا جا ہے ٹو یو انڈرسٹینڈ کا میسج this is just uh, کوئی بھی message ہو سکتا ہے تو یہ جو باکس جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلاس B میں لائف لائن کے اوپر یہ جو باکس جو ہے یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے اس ایکٹیویشن کو ظاہر کر رہا ہے اس ایکٹیویٹی کو ظاہر کر رہا ہے جو بی میں ہو رہی ہے بی اس میسج کو ایگزیکوٹ کر رہا ہے اس میتھڈ کو ایگزیکوٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ جو بھی پروسیسنگ ہونی ہے وہ کر رہا ہے جب اس کی پروسیسنگ ختم ہوئی دیٹ از یہ باکس ختم ہو گیا تو ایٹ دیٹ اسٹیج یہ اس کو واپس جو آپ بھیجے گا جو ہم ڈاٹڈ لائن سے ہم یس کے ذریعے شو کر رہے ہیں یہ آپشنل چیز ہوتی ہے یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے اس کے بارے میں ہم آگے چل کے اور ڈیٹیل میں بات کریں گے تو یہ جو جس وقت سے جس وقت تک بی کام کرتا رہا اگر آپ اس کو ٹائم کے حساب سے دیکھیں ٹائم ہمارا یاد رکھیے کہ ورٹیکلی چل رہا ہے اوپر سے نیچے کی طرف ٹائم چل رہا ہے اوپر سے نیچے تک یہ ایکٹیویشن تو ہے یہ جو فنکشن جو کام کر رہا تھا وہ تو کام تو پورا چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ ایکٹیویشن اس وقت تک جب تک اس کا یس کا میسج واپس نہیں مل گیا اس نے اپنا کام آگے شروع نہیں کرنا یہ بیسیکلی سیمپل فنکشن کی جو کال ہوتی ہے جو اس کے سیمیٹکس ہوتے ہیں یہ وہی چیز ہے کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے تو کالر از بلوکڈ فار د ڈیوریشن پورے دوران میں جس نے کال کیا ہے وہ ویٹ کرتا رہے گا جو جس کو کال کیا گیا ہے وہ کام کرے گا جب وہ کام ختم کر لے گا وہ کالر کو بتا دے گا کنٹرول ول کم بیک اور اس وقت کالر اپنا کام شروع کر دے گا سو دی روٹین دیٹ ہینڈل میسجز کمپلیٹ بفور دی کالر میسج میں بس اتنی سی بات ہے کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے اب ذرا یہ ریٹرن ویلیو پہ بھی ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈاٹڈ لائن تھی یہ کیا چیز تھی یہ جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ یہ ریٹرن ویلیو کو ظاہر کر رہی ہے جو پچھلے اس میں ڈائیگرام میں یس yes کی جو بھی جواب تھا وہ واپس بھیج رہا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آبجیکٹ بہت سارے فنکشنز ایسے ہوتے ہیں یا میتھڈز جیسے ہوتے ہیں جب آپ انہیں کال کرتے ہیں تو وہ جواب میں کوئی چیز آپ کو ریٹرن کرتے ہیں کچھ میتھڈ وائٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں ویچ آر جسٹ سارٹ آف کمانڈس کہ یہ کر دو وہ کر دو اور وہ کام کرنے کے بعد کنٹرول آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے کچھ ایسا ہے کہ جب آپ اس کو میسج بھیجتے ہیں تو آپ اس سے کوئی انفارمیشن واپس لینا چاہتے ہیں تو یہ انفارمیشن جو ہے یہ یہ ریٹرن ویلیوز کی صورت میں واپس آتی ہے بعض اقدامات تو وہ میسج یا جو فنکشن یا میتھڈ جو ہے وہ اس کی ریٹرن ٹائپ ہوتی ہے یا اس کے ڈفرنٹ پیرامیٹرس جو ہیں ایسے پیرامیٹر جن کے ذریعے آپ ویلو واپس کر سکیں جو آؤٹ ٹائپ کے پیرامیٹر ہوتے ہیں اس کے ذریعے بھی یہ چیز کی جا سکتی ہے دس آپشنلی کین بی یوز ٹو انڈیکیٹ کہ یہاں پر یہ ریٹن ویلو یہ والی واپس آ رہی ہے اس میں دو تین باتوں کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے دو تین باتیں کرنی چاہیے یہ یہ یہ نسریلیٹر سا بن جاتا ہے اگر آپ ریٹرن ویلو ہر جگہ پہ آپ ظاہر کرنا چاہیں تو ذرا یہ دو تین چیزیں جو ہیں ان چیز کے بارے میں خیال رکھیے وہ کون سی ہیں کہ یو شوڈ ناٹ ماڈل وٹ از بینگ ریٹ تو جب اس چیز کے بارے میں پتا ہو کہ کیا چیز آئے گی مثلا یہ اس ایگزامپل میں ہم نے بات کی گیٹ ٹوٹل کی تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ دوسرے آبجیکٹ کو یہ میسج بھیج رہا ہے کہ ٹوٹل کیلکولیٹ کرو اور اس کا جواب مجھے واپس بھیج دو تو اس صورت میں آپ کو ریٹرن ویلیو کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اوکے اٹ از اٹ از جسٹ یو آپ ایک تو وہ ایرور بنائیں گے کچھ تھوڑی سی اس پہ محنت ہوگی اور جب کسی بھی ڈائیگرام پہ جب انفارمیشن ضرورت سے زیادہ ہو تو بعض کا چیزوں پہ جو اصلی فوکس ہے وہ نہیں رہتا اور ادھر ادھر نظر جاتی ہے اور اس سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں تو یہ جتنا آپ اس کو سمپل رکھ سکیں بیسکلی دی آئیڈیا کیپ اٹ سمپل یہ ایک گولڈن پرنسپل ہے ڈیزائن کا ویسے ہی یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں تو ایک چیز ہے جتنا آپ اس کو سادہ جتنا آپ اس کو کسی بھی چیز کو سمپل بنا سکتے ہیں اس کو بنائیے اس میں سب کے لیے آسانی ہوگی تو یہ بھی یہاں پر بھی وہی میسج ہے کہ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے اف اٹ از obvious ڈونٹ ڈو اٹ دوسرا یہ ہے کہ یو شوڈ ماڈل ویلو اونلی وین یو نیڈ ٹو ریفر فار ایگزامپل ایز اے پیرامیٹر پاسٹ اندر میسج اور تیسری چیز یہ ہے کہ یو شڈر ماڈلنگ ریٹرن ویلوز ایز پارٹ آف میتھڈ ان ووکیشن دیٹ از یہ اگر آپ نے پہلے ہم نے جو ایک ایگزامپل دیکھی تھی جس میں سیمٹکس میں ہم نے سیکوینس کی بات کر رہا تھا لیكچر کے شروع میں اس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ جو ہے نا اوکے از اکول ٹو وہ آگے ہم نے میتھڈ لکھا ہوا تھا اور پھر اوکے okay کو یوز کرتے ہوئے ایز کنڈیشن ہم نے اگلے میسج کی بات کی تھی تو بیسکلی ہم یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بجائے یہ ایرو کے ذریعے اس چیز کو شو کرنے کے جب وہ کوئی میتھڈ جو ہے کوئی ویلو ویسے واپس کر رہا ہو جو آپ آگے استعمال کرنا چاہتے ہوں جو میں سیکنڈ پوائنٹ میں جو بات کی تھی تو اس کو بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے لکھا جائے جس طریقے سے اس ایگزامپل میں لکھا ہوا ہے اوکے از اکول ٹو از ویلڈ انسٹیڈ آف یہ جو پچھلی اگزامپل میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ایک میسج بھیجا ڈو یو انڈرسٹینڈ اور اس نے جواب میں بھیجا یس yes. اور آپ نے ایرو سے اس کو بھیجا یس yes. تو اٹ وڈ ہیو بن مچ ایزیئر اینڈ مچ بیٹر ایٹ یس از ایکول ٹو ڈو یو انڈرسٹینڈ اینڈ دین پھر آپ کو اس ایرو کی اس ڈاٹڈ لائن والے ایرو کی ضرورت نہیں رہتی یہ میسیجز پہ اور اس کے سیمنٹیکس اور اس پہ جو ہم نے باقی جو باتیں کی تھیں جس طریقے سے میں نے کہا تھا کہ چار طرح کے میسیجز کی ہم بات کریں گے جس میں سنکرونس اے سنکرونس کریٹ اور ڈسٹرائے کے میسیجز شامل ہیں ان پہ بات ہماری چلتی رہے گی ابھی یہ ذرا تھوڑا سا لمبا سلسلہ ہے یہ گفتگو تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل چاہتی ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس آج ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کروں گا اور ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک نظر ہم دوہرا لیں اس چیز کو ایک بار سے دیکھ لیں جو ہم نے آج کے لیکچر میں جو باتیں کی ہیں تو یہ ذرا ایک آج کی سمری آج کے لیکچر میں ہم نے تین چار بیسیکلی باتیں کی سب سے پہلے تو ہم نے وہی آبجیکٹ ماڈل کی گفتگو کو ریپ اپ کیا جو ہم نے پچھلے کئی لیکچر سے چل رہی تھی کوڈ کی میتھڈالوجی سے آبجیکٹ ماڈل کس طریقے سے ڈیرائیو ہوتا ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ صرف اتنی تھی کہ کوڈ کی میتھڈالوجی ایک اچھی ریزنیبل آبجیکٹ ماڈل کی ڈیریویشن کے لیے ایک اچھی میتھڈالوجی ہے اگر کوئی جو یوزر جو ہے جو آپ کا ڈیزائنر جو ہیں وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں تو یہ ایک اچھا ایک میکینزم ہے جس سے آپ آبجیکٹ ماڈل ڈرائیو کر سکتے ہیں پھر ہم نے آبجیکٹ ماڈل کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ آبجیکٹ ماڈل جو ہے یہ ایک سٹیٹک انفارمیشن کو ظاہر کرتا ہے یہ اس کے اس میں اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ یہ مختلف جو یوز کیسز ہیں وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ کیے جائیں گے یہ سسٹم کام کیسے کرے گا اس میں ڈائنامکس اس سسٹم کی کیا ہیں تو ان ڈائنامکس کو ڈسکس کرنے کے لیے ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے انہیں انٹریکشن ڈائیگرامس کہتے ہیں انٹریکشن ڈائگرامس کیا ہوتی ہیں انٹریکشن ڈائیگرامس مختلف آبجیکٹس کے درمیان میں انٹریکشن کو ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک اپنے یوز کیس اپنے چلانا ہے اپنے نے ایک فنکشنلٹی اچیف کرنی ہے تو کس طریقے سے ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو میسیج بھیجے گا اور وہ کون کون سے میسجز کس طرح آبجیکٹس میں سے ایک کے بعد دوسرے سے ہوتے ہوئے اس پوری فنکشنالٹی کو پورا کریں گے انٹریکشن ڈائگرام کے حوالے سے جو ہم نے بات کی ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یو ایم میں دو طرح کی نوٹیشنس ہیں دو طرح دو طریقے سے ہم انٹریکشنس کو ظاہر کر سکتے ہیں ایک سیکوینس ڈائگرامس اور دوسری کولیبریشن ڈائگرام تو آج ہم نے سیکوینس ڈائگرامس پہ بات کی اور اس میں کیا دیکھا اس میں ہم نے دیکھا کہ سیکوینس ڈائگرامس میں دو طرح کی اس میں فوکس جاتا ہے آبجیکٹس پہ اور میسیجز پہ تو اس میسیجز کی بات کو ہم نے صرف سینکرونس میسیجز تک آج ہم نے بات کی تھی انشاءاللہ اگلی بار ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور باقی طرح کے میسیجز کو بھی دیکھیں گے اور کولیبریشن ڈائیگرامز کو بھی دیکھیں گے اپنی آج کی بات کو میں اسی جگہ پہ ختم کرنا چاہوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ